وہ اس کالا موسا علیہ قومی ہی اور جب حضل موسا علیہ السلۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم قوم یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب وہ تو لے کر واپس آئے بنی اسرائیل میں یہ تقریر اس وقت کی ہے ان کم ظلم تم انفسکم تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے بت خاص کم الجلا بچھڑا بنا کر حضل موسا علیہ صلاح والسلام جب آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے علاوہ اور کی پرسپش ہو رہی ہے تو وہاں جو گئے تھے تو وہ وہاں پہ تور پہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جلدی کیوں آ گئے انہوں نے کیا اجل تو ہی لے کر رب لے تروا اللہ اس لیے جلدی آ گیا ہوں تاکہ تو خوش ہو اس سے راضی ہو خدا سے بڑی محبت کی باتیں دیں. تو انہوں نے کہا میں اس لیے حاضر ہوں اللہ نے فرمایا ان قد خطرناک ہو وہ جو آپ کی قوم ہے نا پیچھے ہم نے اسے ایک آزمائش میں ڈال دیا تو آزمائے شیفی کے بچڑا بنا لیا اور ہستے ہارون علیہ صلاحت علام کو وہ چھوڑ کر گئے تھے ہسط موسا علیہ السلط کا کوئی شدید غصہ آیا اس بات پہ اور اس دور کی یہ تقریر ہے انہوں نے کہا میری قوم والو یہ جو تم نے بچڑا بنایا ہے نا یہ تم نے بڑا ظلم کیا ہے فتو الا باری اس وجہ سے تم توبہ کرو دو جگہ فا آئی ہے تین جگہ ایک یہ ہے فتوبو آگے ایک آ رہی ہے اسی اسی کو آپ دیکھتے جائیے آج کو فتوبو میں فا آ گئی فیک لفظ آ گیا فخلو دوسرا آ گیا زالکم خیر القمارکم فتح علیکم یہ تین جگہ فا آئی ہے اور اس کا تفسیر والوں نے ترجمہ کرنے والوں نے فرق کیا ہے فتوبو میں پہلا فا جو ہے وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اس سبب سے اس وجہ سے یہ اس کی ریزن ہے کہ ان کم ظلم تم انفس کم کہ تم نے اپنی جانوں پر چونکہ ظلم کیے ہے الا باری کم سو تم توبہ کرو اپنے اپنے بنانے والے کی طرف باری اللہ کے ناموں میں سے قرآن پاک میں آیا ہے نا سر حشر کے آخری رقو میں خالق ال المصبر اللہ خالق ہے باری ہے مصور تینوں نام اللہ نے اپنے ایک جگہ ذکر کیے ہیں خالق ہے جو تمہاری تخلیق کرتا ہے بناتا ہے باری ہے جو ساری تخلیق میں اونچ نیچ آزاد کیسے ہونے چاہیے متناسب ان کو ایک ایک اسٹینڈرڈ میں لے آتا ہے مصور اور پھر تمہاری تصویر بنا دیتا ہے اللہ نے اپنے تینوں نام ایک جگہ پہ ذکر کیے ہیں تینوں صفات ہیں باری تا کی یہ ہے باری انہوں نے کہا الا باری کم سو اس وجہ سے یہ فا مطلب اس سبب سے تم کیا کرو اللہ کے ہاں توبہ کرو اور توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ فخلو سکم تم اپنی جانوں کو قتل کرو قوم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قتل کرے شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اب توبہ کی قبولیت اسی وقت ہوگی کہ جنہوں نے اس بچڑے کی عبادت کی ہے اور جنہوں نے نہیں کی یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں اور ان کو قتل کریں جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی یہ اتنی بڑی غلطی تھی اتنی سنگین کہ ان لوگوں کا باقی رہ جانا بنی اسرائیل میں جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی وہ تو ایک وباء پھیل جاتی بیماری پھیل جاتی انہوں نے کہا جس ہاتھ نے دائیں ہاتھ نے یہ غلط, بائیں ہاتھ نے غلط حرکت کی ہے تو دائیں ہاتھ کو چاہیے اپنے جسم کے بائیں ہاتھ کو کاٹ یہ چیز چلنی ہی نہیں چاہیے ان کے ہاں توبہ کی قبولیت ایسے ہوتی تھی یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اب اس امت میں کوئی آدمی شرک کر گزرے ارتداد تو اس کے لئے آسان چیز یہ ہے کہ پھر اسلام کا اقرار کر لے اور مسلمان ہو جائے یہ ان کے ہاں دیکھو کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ان کے ہاں اگر کسی کے کپڑے پہ گندگی لگ جاتی تھی تو اس کو پاک کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ اس کپڑے کو کاٹ دیا جائے اسی لیے قرآن میں آتا ہے ہمارا نہیں خیال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اللہ نے اس سے بڑا جملہ کہا وہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم نے ایسے ایسی ہستی کو بھیجا ہے کہ کان تلئی پچھلی قوموں پہ جو بوجھ پڑ گئے تھے اور ان کے گلے میں جو زنجیریں پڑ گئی تھیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آئے ہیں وہ اس بوجھ کو ہٹاتے ہیں اور ان, ان زنجیروں کو کاٹتے ہیں یہ کوئی تھوڑی سی بات کہ فرمایا آپ وقت ڈو انہوں نے کہا وہ جو تم نے کی ہے حرکت کر قتل کرو ایک دوسرے کو یعنی ایک گروہ دوسرے گروہ کو قتل کرے ذالکم خیر اللہ کم یہ تمہارے پر ادگار کیا خیر کی چیز تمہارے رب کیا بخشش کی چیز ہے خیر سے مراد مغفرت خیر سے مراد نجات کی چیزیں ان دا باری اکم تمہارے پروردگار کے ہاں باری کا لفظ منصع صلاح نے دو بار استعمال فرمایا ہے بتانا یہ چاہتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ باری یعنی خالق مصور اللہ اس کی عبادت نہیں کرتے اور جس کو تم نے خود بنایا ہے اس کی عبادت کر رہے اس لیے باری کا لفظ جو ہے بڑا زومانی لفظ ہے بجائے اس کے کہ تم اپنی باری کی عبادت کرو جس باری تعالی نے تمہیں پیدا کیا اردو میں بھی بولتے ہیں نا باری تعالی جس پر نے تمہیں پیدا کیا اس کی عبادت کرنے کی بجائے اس کی عبادت شروع کر دی جسے تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا فتح بہلیکم سو یہ جو تیسرا فا ہے نا اس کا مطلب تم فتح بلیکم اگر تم ایسے کرو گے قتل تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا وہ متوجہ ہوگا رحمت کے ساتھ تمہارے لیے انحو ہو بت بلا شک کو شبہ اللہ کی ذات بہت توبہ کو قبول کرتی تمام امبی علیہ صلاحت واللام اپنی امتوں کو یہی کہتے رہے ہیں کہ گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے توبہ کر لو الرحیم اور بار بار اللہ مہربانی فرمانے والا یہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا پانچ نامات ہو گئے باقی انشاءاللہ کل اللہ کل بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام کے قصے میں جو چوتھا انعام جس کا تذکرہ چل رہا تھا اس قوم پہ اور آئف نمبر 53 جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں یہ الفاظ تھے کہ بھائی ذات نام مسل کتاب اور جب ہم نے اسے موسا علیہ اللہ کو کتاب دی بل فرقان اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی چیز تھی جو فرق قائم کرتی تھی تو اس کی مختلف تشریحات جو اس وقت ترس کی تھیں ایک بات بعد میں خیال آیا اس کا کہ یہودیوں کے نزدیک اور قرآن پاک میں بھی ایک اور طرح سے یہ بات آئی ہے کہ تورات کے علاوہ بھی سیدنا موسا علیہ صلاحت وسلام کو اللہ نے کچھ صحائف دیے تھے قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ صحف ابراہیم و موسا اور وہ صحیفے جو ابراہیم اور حزف موسا علیہ صلاح وسلام کو عطا کیے گئے تو یہودی اور مسلمان اس بات میں تو متفق ہیں کہ کچھ صحیفے عنایت فرمائے گئے تھے لیکن یہاں پہ جو الفرقان فرمایا ہے کہ وہ چیز ان میں فرق کر دینے والی تھی اس کا یہودی یہ ترجمہ بھی کرتے ہیں یا تشریح یہ کرتے ہیں کہ کچھ علوم تھے جو سینا بسینہ ہمارے اندر چل رہے ہیں اور وہ اس فرقان سے مرادی لیتے تھے کے طورات کے علاوہ زبانی بھی بہت سے مسائل ایسے تھے جن کی تعلیم موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی تھی اور وہ نسلم بادہ نسل منتقل ہوتے چلے آئے ہیں نسل در نسل تو ان کے نزدیک یہ وہ اسرار و رموز ہیں جو اللہ کے مقربین جانتے ہیں اور کسی کو بتائے نہیں جاتے بلکہ نسل در نسل یہ علم منتقل ہوا کرتا ہے آپ ایک ذہن میں بات رکھیے گا اور کوئی طنز اور تاریخ اور کسی کا نقائص بیان کرنا یہ چیز نہیں ہے آپ اس حقیقت پر غور کیجئے اور یہ ایسا موضوع ہے جس پہ مستقل لکھنے والوں نے کچھ تھوڑا سا لکھا ہے لیکن آئندہ اگر کوئی چاہے تو اس بات پر بہت کچھ لکھ سکتا ہے کہ یہ یہودیوں میں جو ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں ہمارے ہاں جن حضرات کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے یہ چیزیں ان میں بھی پائی جاتی ہیں اور اگر آپ ایک الگ صفحہ کہیں بنا لیں اور ان کی مشترک چیزیں لکھنا شروع, شروع کریں کہ یہودیوں میں کیا چیز تھی اور ان میں کیا چیز ہے تو کئی ایک چیزیں دونوں میں مشترک نکل آئیں گی کہ جو وہ کہتے تھے وہی یہ لوگ بھی کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس مذہب کا جو بانی تھا عبداللہ ابن سبا وہ پہلے یہودی تھا پھر وہ مسلمان ہوا اور اسلام لانے کے بعد اس نے مسلمانوں میں آہستہ آہستہ انہی چیزوں کو رواج دینا شروع کیا یہودیوں میں یہ بات تھی کہ چچا زاد تھے حضرت ہارون علیہ السلۃ والسلام موسا علیہ السلام کے اور وہ جب چلے گئے ٹور پہ تو باقی خلیفہ بنا کر گئے تھے استح علیہ السلام کو اپنی قوم میں تو اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو خلافت جو تھی یہاں بھی چچا زاد کے پاس آنی چاہیے تھی یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آنی چاہیے تھی اسی طرح یہودیوں کے ہاں وہ چیز مذہب مذہب جو ہے ان کے اب کچھ فرقے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہودیت قبول کی جا سکتی ہے وگرنہ یہودیت کوئی قبول کرنے کی چیز نہیں تھی بلکہ وہ نسلی چیز تھی کہ نسل کا مذہب چلا آتا تھا اور ہمارے ہاں بھی شعیت جو ہے یہ ایک خاص روح کا مذہب اور مسلک چلا آتا ہے اور وہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اس لیے غیر سید کہ کبھی وہ شیعہ ہو کہیں ہزاروں میں ایک ہوگا اور وہ بھی اس وجہ سے کہ جہالت کی وجہ سے اس نے اس مذہب کو قبول کر لیا گاؤں میں جہالت تھی تعلیم نہیں ہوئی تو دین کے بظاہر جو ایسی چیزیں تھیں جلوس اور زلجھنا اور یہ چیزیں اس وجہ سے وہ آ گیا وہ در حقیقت شعیت جو ہے یہ سادات جو ہے ان میں ہی رہی ہے باقی امت نے اسے قبول نہیں کیا اور اسی وجہ سے جتنے بھی شیعہ ہیں وہ سب اپنے آپ کو سید ہی کہتے ہیں ان میں سے کئی ایک ایسے ہیں جن کے پاس شجرا نہیں ہے اور سید اپنا ہونا ثابت بھی نہیں کر سکتے تو بہت سی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی جو مشترک چلتی نظر آئیں گی قاضی خان رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے حنفی فقیر تھے انہوں نے بارہ ایسے امور کا ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز یہودیت سے یہاں آئی ہے اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ فرقان وہ چیز جو فرق کرنے والی ہے ان کا بھی خیال یہی ہے کہ اس پہ علی رضی اللہ عنہ کو کوئی خاص تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے اور وہ تعلیم پھر اماموں تک پہنچتے پہنچتے ایک امام تک پہنچی اور وہ غائب ہو گئے یہودیوں کے بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں جو سینا بسینا منتقل ہوئی تھیں اور اس کا عام امت پر اظہار نہیں کیا گیا تھا حالانکہ اگر وہ دین کی اتنی شدید ضروریات میں سے ہوں تو پھر امت کی معرومی کیا اس کے مانے تو یہ چیزیں وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں اس کو آپ کئی جگہ پر دیکھیں گے کہ وہاں کیا تصور تھا اور یہاں کیا تصور ہے تو اس لیے فرقان میں جو بات تھی کہ وہ فرق کرنے والی چیز اس کی ایک تفسیر اس طرح بھی کی گئی ہے اب وہاں آتے ہیں جہاں سے کل بات اور گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا